اللهم صل على محمد صليت ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا استقيموا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا استقيموا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب وقال تعالى لا يستري أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون رب شرح لي صدري ويفسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنسى العليم الحكيم اوق و منت کی بتخب الباع مزتمپاڑ اسلام دینی اور ملی بھائیوں ہر طرح کی حمد و ثناء بڑائی اور بزرگی اس ذات وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبہ ہے کہ جس نے اپنے مستقین بندوں کے لیے فائدین اور مفلحین بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے اور وہ انعام ہے جنت کی شکل میں اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی عقائد مدنی تا گھر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وسلم محمد محمد و محمد مبارک وسلم عزیزوں اور دوستوں ہر انسان کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے اور ہر انسان جس کام کو انجام دیتا ہے جس کام کو کرتا ہے اس کام میں وہ اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کوئی کام کرتا ہو ناکام ہونے کے لیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس مقصد کے تحت کر رہا ہوں کہ میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا کوئی انسان آپ کو دنیا میں ملتا ہر شخص اپنے اپنے کام میں جو وہ انجام دیتا ہے ہر شخص اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے ایک کمہار گیلی مٹی سے برتن تیار کرتا ہے گھڑا تیار کرتا ہے سراہی بناتا ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی, کی سراہی اس کا م... گھڑا کیڑا میڑھا تیار ہو وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس کا وہ برتن بالکل صحیح تیار اترے تاکہ اس کو بیچ کر کے پھر وہ اس سے پیسہ اور کامیابی حاصل کرے آپ آپ سب لوگ لوگ ایک کسان زمین میں دانہ ڈالنے سے پہلے اس زمین پر محنت کرتا ہے مشقت اٹھاتا ہے فضر سے پہلے نکلتا ہے کبھی دھوپ میں نکلتا ہے کبھی پانی کا خیال نہیں کرتا ٹھنڈی کا خیال نہیں کرتا اس کھیت کو تیار کرتا ہے کیوں تاکہ جب اس میں وہ بیج ڈالے تو اس کے بیج اگے وہ اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے موسم میں اپنی فصل کو ہوئی فصل دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح سے ایک تاجر جب تجارت کے لیے اپنا سامان تجارت مارکیٹ میں لے جاتا ہے تو کس مقصد کے تحت لے جاتا ہے اس مقصد کے تحت لے جاتا ہے کہ اس کا یہ سامان تجارت مارکیٹ میں بک جائے اور پھر وہاں سے وہ کامیاب لوٹے دنیا کا کوئی عمل نہیں ہے جس میں انسان کوئی عمل کرتا ہو اور وہ کامیاب ہونا نہ چاہتا ہو میرے بھائیو کو اور ساتھیو ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اس عظیم نعمت کا اندازہ اس وقت ہر انسان کو ہو جائے گا جس وقت وہ اس دنیا سے استفت ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس دنیا میں جس دنیا میں اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم عمل کریں اس دنیا میں اللہ تبارک مطالعہ کی مقصد تخلیق کو پورا کریں اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائے اسی مقصد کے لیے اللہ مبارک نے ہم کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت نبی اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو کامیاب زندگی کا طریقہ طریقہ سکھا دے لوگوں کو وہ راستہ بتا دے اس راستے کو اپنا کر کے وہ کامیاب ہونے والے ہیں لوگوں کو اس راستے سے روک دیں منع کر دیں ڈرائیں جس راستے پر جس عمل کو اپنا کر کے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں اور سب سے بڑی یہی کامیابی ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی نہیں کہ وہ اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کامیاب ہو جائے اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی نہیں میرے بھائی اور دن دوستوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت سب کو آنی ہے آخر موت کے بعد پھر جو نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس میں انسان کو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمن زخ دہانی انام جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا نکال لیا گیا وہ اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا جہنم سے بچا لیا گیا اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر کے کتابیں نازل کر کے اور اسی طرح سے علماء اور دوہاد کو بھیج کر کے جنت اور جہنم دونوں کے راستے بتا دیے پورا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ابھی انسان چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو نہ شکر گزار بندہ بن جائے وہ دئی نا میں انسان کو دونوں راستے دکھا دیا تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جہنم سے کیسے انسان بچے گا جہنم سے انسان کیسے بچے گا اس کا طریقہ اور اس کا راستہ سب کچھ بتا دیا گیا علماء بتاتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں باد بیان ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک مطالعہ نے اپنی کتابیں پاک کے اندر جنت اور جہنم دونوں کا راستہ کھول کھول کر کے بیان کر دیا جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ خلل جنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد وہ کامیاب ہو گیا تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا یہ اصل کامیابی ہے میرے بھائی اور دوستوں کسان اپنی کامیابی فصل کے کاٹ میں سمجھتا ہے تاجر اپنی کامیابی مانے تجارت کے بک جانے میں سمجھتا ہے اور اسی طرح سے اسی طرح سے کمپنی والے اپنی اپنی کمپنی کا پروڈکشن بیک کر کے اور مارکیٹ میں اتار کر کے اور سپلائی کر کے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں ایک مومن بندہ اپنی کامیابی اس بات میں سمجھتا ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے چند قبر کے سوال جواب میں وہ کامیاب ہو جائے میدان میشر میں حساب و کتاب میں وہ کامیاب ہو جائے اور سے پار ہوتے وقت وہ کامیاب ہو جائے ایک نوبل بندہ اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے اور کسی طرح سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ ریل اور زکوان کے کچھ لوگ قبیلے کے نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے سارے قبیلے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے قبیلوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے انہیں دین بتانے سکھانے کے لیے ہمیں کچھ علماء کو دے دیجئے کچھ قرآن کے عالموں کو دے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرآن علماء کو دے دیا ہوا. کتنے ستر لوگوں کو دے. جب یہ لوگ ان کو لے کر کے اپنے مقام اور اپنے قبیلے پر پہنچے تو وہاں کیا, کیا؟ ان سب لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا. اور سارے قبیلے مل کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیا ستر کے ستر صحابہ شہید کر دی دھوکہ دے کر کے لے گئے اور ان کو شہید کر دیا دی. ان لوگوں میں سے ایک شخص جن کو تبارک مطالعہ نے ایمان نصیر کیا وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ایک صحابی بچ گئے تھے ان کو ان سب لوگوں نے ہاں وہ پکڑ ان کو پکڑ لے آیا اور پکڑ کر کے پھر ایک میدان میں ان کو کھڑا کر دیا اور نشانہ لگایا اور نیزے سے خنجر سے ان کو ہاں مارا اور جب خنجر سے مار دیا ان کو اور خون نکلنے لگا تو انہوں نے بہتے ہوئے خون کے فوارے کو اپنے ہاتھ پر لے کر کے اپنے سر پر اور چہرے پر من کر کے کیا جملہ کا ذرا بہت خود سو رب فل کابہ کابہ ربہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اللہ اکبر شہادت کا درجہ مل گیا شہادت شہادت کا اونچا مقام انہوں نے پا لیا اما تعالیٰ پر ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں صبر کیا یہاں تک کہ اپنی جان جانے آخری کو قربان کر دیا اور اس کے سپرد کر دیا میرے اور اس کو وہ اصل کامیابی سمجھتے ہیں مسلمانوں کی مسلمانوں کی اصل کامیابی یہ ہے اللہ منو وہ جب وہ <تصفيق> لوگ جو ایمان لائے وہ ہاجر اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن مقام گھر بار دولت دھن، تجارت سب کچھ قربان کر کے ہجرت کر گئے وجاہدم اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد دیا بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ان لوگوں نے ایمان ایمان ہجرت جہاد صبر یہ سب اللہ کے راستے میں برداشت کرتا ہے انسان تو ایسے لوگوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے ایمان بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی آپ کے اور ساتھی بغیر ایمان کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا بغیر عقیدے کی درستگی کے پہلی شرط ہے کامیاب ہونے کے لیے بغیر عقیدے کی درستگی کے ایمان پہلی شرط ہے کہ نہیں لاح لمبا کر لیا تو اپنے ذہن و دماغ سے سارے ماگود باطلا سارے مادودوں کو جن کی پوجا ہو رہی ہے جن کے جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے چاہے وہ شجر و حجر ہو یا شمس و قمر ہو یا اولیاء اور پیر ہو جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے جن کے سامنے ڈھکا جا رہا ہے جن کی دہائیاں دی جا رہی ہے جن کو حاجت روا مشکل کشا مانا جا رہا ہے سب کی عبادت کا انکار کر کے ایک الہ واحد پر بندہ مومن ایمان لاتا ہے اسی کو مومن کر یہ ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو ایمان خالص ہو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجرم جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا, لا الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگی لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا اللہ کو اپنا حدیثی معبود مانا تو اس کے سامنے ہاں، دیا اس اس کی کی عبادت کی،, اس کی مرضی کے بغیر کوئی عمل نہیں کیا میرے بھائی عزیز اور دوستو حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا مواد اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قل صلى الله و رسوله اعلم لكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے تو انہوں نے انتہائی ادب اور احترام سے فرمایا الله و رسوله اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جاننے والے تو نبی ارشاد فرمایا حق اماعد صرف ہی کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ حق کل اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے یہ واجبی حق نہیں ہے فضل والا حق ہے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کوئی چیز ضروری نہیں اللہ تعالی پر بندوں پر ضروری ہے اللہ کے تعلق سے لیکن اللہ کے اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہم سب اس کے غلام ہیں بندے ہیں ملکیت ہیں تو فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک کبھی شع جب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرائے گا یہ ہے کامیابی میرے بھائی اور دینوں اور ساتھیوں اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو قوی کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا جب تک صحیح ایمان اور خالص ایمان نہیں ہوگا شرک سے مداف سے خرافات سے پاک نہیں ہوگا اس وقت سے ہم سب کے مومن بن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کی شرط لگائی ہے سب سے پہلی شرط ایمان آپ لوگ پڑھتے ہیں سوریا بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے زمانے کی خسر بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں اس کے بعد مگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحاب اکرام کو صاحب اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا اگر یہ یہود کیونکہ ان کا ذکرے پہلے ہے سوربرال اسلامی آخری سفے پہ یہ آیا اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے تم لوگ ایمان لے آئے اس زمانے کے جو مومنین تھے وہی مخاطب تھے صاحب اکرام کہ تمہارے ایمان کے طرح سے اگر یہ یہود و نصارہ اور دنیا والے ایمان لے آئیں گے تب ہدایت ملے گی آج اپنے ایمان کو ٹٹول لیں اپنے ایمان کو توڑ لیں کہ ہمارا ایمان صاحب اکرام کے ایمان کے جیسا ہے کہ نہیں ایمان میں کمی ذاتی کا مسئلہ الگ ہے کہ کسی کا ایمان گھٹتا ہے کسی کا بڑھتا ہے لیکن جو معیار ایمان کا ہے کہ دل کو ایمان کو شرک سے کفر سے نفاق سے خالی ہونا چاہیے سچا پکا ایمان دو ایمان نہیں ملاوٹ والا ایمان نہیں سوتا تالا نے فرمایا منو مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ گھاٹے سے بچ گئے آگے فالحات اور نیک عمل کیے عمل صالح کیا انہوں نے اور کوئی عمل اس وقت تک نیک اور صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شرک سے پاک نہ اور خالف اللہ کے لیے نہ کیا جائے اور جب تک وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ کیا جائے تو کامیابی کامیاب ہونے کے لیے ایماندین دوسری شرط رسف اور نیک آواز و تبا قوال حق اور حق کو مانتے ہوئے حق کو لوگوں میں عام کیا پھیلایا لوگوں کو وسیعت کی نصیحت کی کہ بھائی یہ صحیح بات ہے اس کو مان لو یہ نہیں کہ معلوم ہو گئے تو خاموش بیٹھ در گئے ڈر گئے ڈر گئے کیا اگر بتا دیں گے ان کو صحیح بات تو وہ ہم سے معاملات کو ختم کر لیں گے ان کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں تجارت کو ختم کر لیں گے ہماری دکان ہے ہمارا حق, حق بات بتا دیں گے تو ہماری دکانوں سے سودا خریدنا بند کر دیں گے تعلقات ختم کر دیں گے رشتے داریاں توڑ لیں گے نہیں کمی ہے ابھی کبھی ہے کھل کر کے حق کا اعلان کیجیے اور حق پہنچائیے لوگوں تک و تباہ ہوگی اور صبر اور صبر کیجیے جب آپ یہ تین کام کریں گے ایمان لے آئیں گے سچے پکے مومن بن جائیں گے نیک عمل کریں گے اچھے عمل کریں گے اور پھر تیسرا کام اگر کریں گے حق بات لوگوں میں پہنچائیں گے صحیح بات کہیں گے کیونکہ حق بات کڑ گئی ہوتی جلدی لوگ ہضم نہیں کر پاتے تو کیا ہوگا لوگ تکلیفیں دیں گے لوگ پریشان کریں گے جو حرام کاری کرنے والے ہیں حرام کھانے والے ہیں وہ آپ کو پریشان کریں گے جو ایمان اور شرک دونوں کو لے کر کے چلنے والے ہیں وہ بھی آپ کو پریشان کریں جو اطاعت میں دوسری گے کو شامل کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو پریشان کریں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر صبر کی ضرورت پڑے گی لہذا صبر خود بھی کرو اور جو حق کے ماننے والے ہیں حق کا بول بالا کرنے والے ہیں اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی بتائیے ہاں؟ ان کو بھی سمجھائیے اسی کو اپنا اخبار کو انی خبرو انسمل بیما خبرو کہ ہم نے ان کو یہ بدلا اس وجہ سے دیا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہاں؟ جز تم میں جو کامیاب میرے بھائی تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ایمان چاہیے نیک امال چاہیے حق کا پرچار چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اور صبر کی نصیحت اور وسیعت کرنا چاہیے اور یہ جان لیجیے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے لائے وابل جن جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت ہم جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں جنت ہی جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں آپ سورے بقرہ پڑھتے ہوں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے ہاں اللہ تعالی نے جہاں استفاضہ ذکر کیا ہے الف لام میم ذالک لا متقیوں کے لیے ہدایت ہے ہاں الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں و یقیمون الصلاۃ صلاۃ قائم کرتے ہیں و مما رزقناہم جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے زکات دیتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو آپ پر نازل کی ہوئی بہی یعنی کتاب و سنت پر ایمان لاتے ہیں وما من قبل اور جو ان سے پہلے پچھلی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولا اکم اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں میرے بھائیو وزیز اور دوستو ہم اپنی آثرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں نمازوں کی پابندی کریں ہاں زکات فرض ہو تو اس میں سے زکات نکالے استطاعت ہو تو حج کرنے چلے جائیں اور بھی دیگر حقوق ادا کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیندان دیندار بن کر کے دین پسند برگ بن کر کے دین پر عمل کر کے ہم زندگی گزارے ہمارا مقصد کیا ہو کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو آمان کرنا ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ان کو کرے اور اس طرح سے آخرت میں اللہ کی جنت سے ہم گنار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار ہم سب کو اپنی جہنم سے محفوظ رکھ ا اللہ ہم سب کو جہنم کی آخ سے بچا اے اللہ ہم سب کو اپنی جنت نصیب فرما جنت میں داخل <تصفح>